بڑا نورانی سفر شاعر لکھتے ہیں نا ارش سے نور چلا اور حرم اور تک پہنچا حرم سلسلہ میرے گناہوں کا گناہ کرم تک, تک, تک پہنچا تیری تک پہنچا میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا ایک جگہ ہے ایک نیا انداز ہے اور میں آج اکیلا ایک نات ہوا کے ساتھ نہیں آج الحمد چار چار بڑے پیارے سناخان رسول میرے ساتھ ہیں جلوں میں جو مرغے عقل اڑے تھے جب برے حال و گرتے پڑتے وہ سدرا ہی پر رہے تھے تھک کر چڑھا تا دم تیور آ گئے تھے بھائیوں اس میں کچھ مشکل الفاظ پہلے وہ سمجھتے ہیں جلوں یعنی ہمراہی عجب یعنی انوکھا اور تیور چکر آنا تیورانا چکر آ جانا آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جانا مرغانِ بہم سوچ کے پرندے اب اس شیر کے مطلب کیا بنتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں اس شعر کا مانا یہ بنتا ہے آلہ حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں شب مہراج حضور علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ جو مرغان عقل یعنی فرشتوں کی مقدس جماعت جا رہی تھی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 حالانکہ یہ وہی ہستی ہیں جو اللہ عز کے حکم سے نبی پاک علیہ السلام کو حضرت امہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سے لینے آئے تھے مگر ایک لیمٹ تھی صدرت المنتحہ پر جا کر وہ بھی رک گئے اور اب نبی پاک اپنی سواری آگے لے کر جا رہے ہیں اگلا شیر سنتے ہیں قویت مرغان وہم کے پر اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے اب اس کے کچھ مشکل مانا سمجھئے مرغان وہم سوچ کے پرندے دم بھر یعنی ایک لمحہ اٹھائی یعنی لگی یا پڑی بیٹے بیٹے اسلامی بھائی یہ شیر کا مطلب کچھ اس طرح بنتا ہے کہ وہم و خیال بھی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 اور تھک ہار کر بیٹھ گیا یہ کیسے اصطلاحات ہیں یہ کیسے استعارے ہیں کہ اگر کسی کو سیدھے پر ٹھوکر لگے وہ خون کی کرے اب وہ نڈھال ہو جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ وہم اور حضرت بھی تھک کر نڈھال ہو گئے کیونکہ نبی پاک کا سفر یہ وہم و گمان سے بھی ورا ہے اللہ اکبر اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف اللہ حضرت اس شعر میں کیا فرماتے ہیں امام اہل سنت انتالیسویں شعر میں فرماتے ہیں سنا یہ اتنے میں ارش حق نے کہ مبارک ہو تاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے اب اس کے کچھ مشکل الفاظ کے پہلے مانا سمجھ لیں یہاں پر میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کچھ اس طرح کہا جا رہا ہے کہ تاج شرف یعنی عزت و بزرگ بزرگی کا تاج بے خود مست و بے خود اب یہاں پر اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے اعلیت شیر میں کچھ اس طرح فرمانا چاہ رہے کہ اسی صدا میں ارشد اللہ نے یہ بات سن لی اور خوش ہو کر مچل گیا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 وہ سدرا ہی پر رہے تے تھک کر چڑھاتا دم تیور آ گئے تھے کبھی تھے کے پر اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خونے اندیشہ تھوکتے تھے یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک وہ تاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے سن کر بے خود پکار اٹھا نثار جاہوں کہاں ہے آکا پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے پر دم تھے تھے مڑ گا میں وہ کے پر اڑتے اڑنے کو اور دم بھرے اٹھائی سی نے شخنا اتنے میں عرش حق نے سنا گے اتنے نے مبارک حقلے وہی قدم ہے پیسے پھر آئے وہی قدم ہے پیسے پھر آئے جو پہلے تاجر شرف تیرے تھے کہاں گیا تھا تلبو کمپاؤں بوسا فر کے تلبو کمپاؤں بوسا دل پھیرے تھے پڑے سو سونا پڑھیے سو لے یار سونابی اللہ ہے چار سوئے شعرا میرا جے مستعفی گے ہے چار سوئے شعرا میرا جے مستعفی گے تیرا جے مستعفی گئے میرا جے مستعفی